لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا ان کا شبہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات زیادہ تسلیم کر لی جائیں تو اس سے زیادہ ذاتیں لازم آتی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا جائے یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا آج آپ کو بڑا اجنبی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے یہ کیوں انکار کرتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کافروں سے بے فکر تھی امت مجاہد لڑ رہے تھے سرحدیں محفوظ تھیں اور حکمرانوں کو لڑنے کے لیے یہی موضوع تھا ان کے پاس یہی موضوع تھا کہ اللہ کی صفات ہیں یا نہیں ہیں قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کی کلام ہے اس پر پورے ملک میں فتنہ بپا تھا تو ان کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ تھا ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ ایک اللہ ہے وہی رحمٰن ہے وہی رحیم ہے وہی کریم ہے وہی جواد ہے وہی رعوف ہے وہی العزیز ہے وہی البصیر ہے وہی العلیم ہے وہی العلام ہے وہی الخبیر ہے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ لفظ قرآن میں آ گئے ہیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے لیکن ان میں اللہ کی صفات اگر مانیں گے تو پھر یہ اللہ زیادہ ہو جائیں گے ایک اللہ دوسرا خبیر تیسرا علیم چوتھا علام تو اللہ زیادہ ہو گئے حالانکہ یہ بالکل سادہ سی بات ہے عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک ذات کے کئی نام ہو سکتے ہیں وہ ذات پھر وہ ایک ہی رہتی ہے ہم بچوں کے نام پیار سے بساؤقات اصل نام سے کوئی ماں کوئی نام لیتی ہے پیار سے باپ کو اور نام لیتے ہیں نہیں نہار والے کوئی نام لیتے ہیں تو دھار والے کو اور لیتے ہیں تو وہ زیادہ ناموں سے ذات زیادہ نہیں ہو جاتی قیامت کے متعدد نام ہیں لیکن وہ قیامت ایک ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے متعدد نام ہے تو اللہ ایک ہے یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی تو آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں سورة طلاق کی آیت نمبر تیرہ میں یا بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں بنائیں تو زمینیں بھی سات ہیں قرآن سے ثابت ہوا زمینیں بھی سات ہیں یا الامر العمر ان کے بیچ میں اللہ کے حکم نازل ہوتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان سات سات بنائے کیوں بنائے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ ان اللہ اللہشین قدیر ہم نے زمین و آسمان ساتھ ساتھ بنائے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اللہ کا داحاط اب الشین علم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم کے حساب سے احاطہ کرنے والا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ ہم نے زمین و آسمان بنائے تاکہ تم اللہ کو قدیر اور علیم مان لو آیت کو دوبارہ سمجھو اللہ اللہ خالہ کا سب اللہ نے سات آسمان بنائے غمن الرد مثلا اتنی ہی زمینیں بنائیں یہ تنظر العمر ہن بیچ میں اللہ کا آرڈر چلتا ہے لطالم تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے انََ اللہ اعلیٰ کلش ان قدیر اللہ چیز پہ قادر ہے ہم نے زمین و آسمان بنائے تاکہ تم جان لو کہ اللہ قدیر ہے تو اللہ کا دہاتا بالکل لشین اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ علم کے ساتھ کیا ہے تاکہ تم اللہ کو علیم اور علامہ مان لو تو خلاصہ اس عایت کا یہ ہوا کہ ہم نے زمین و آسمان ساتھ ساتھ بنائے ہیں تاکہ تم اللہ کو علیم اور قدیر مان لو تو اس عیت سے ثابت ہوا کہ اللہ دوبارہ کا وہ خالق ہے اس نے بنائے تو خالق کا معنی ہے کہ وہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے وہ تو رو رہے تھے کہ ہم خالق کا معنی یہ نہیں مانتے کہ اللہ بناتا ہے وہ کہتے تھے خالق ٹھیک ہے اللہ خالق ہے بناتا ہے یہ ہم نہیں مانتے یعنی خالق کے اندر صفت مانیں گے تو پھر تم رب متعدد ہو جائیں گے نواز ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خالق کا معنی علیم اور قدیر بھی ہے تو دلالت تین طرح کی ہوتی ہے دیوار کی اوٹ میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے بچہ رو رہا ہے اب آپ کو اس کی آواز سن کر ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بچہ رو رہا ہے یہ اس کو ہم منطق کی زبان میں کہتے ہیں یہ دلالت ہے مطابقت کی بچہ رو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ رو رہا ہے یہ مطابق ہے ایک اس کی دلالت ہے تضمن کی دلالتِ تضمنی وہ یہ ہے کہ بچہ زندہ وہاں جو آواز آ رہی ہے اصل میں تو آواز آپ کو آ رہی ہے نا آواز آ رہی ہے آپ کہتے ہیں بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے یہ تو مطابقت کی دلالت ہے بچہ بھی وہاں ہے یہ بھی اس میں شامل ہے جب رو رہا ہے تو بچہ ہی رو رہا ہے نا بچہ بھی وہاں ہے یہ دلالت تضمن کی ہے کیونکہ اس کا رونا شامل ہے اس بات کو کہ بچہ وہاں موجود ہے اور ایک ہوتی التزام کی دلالت وہ یہ ہے کہ بچہ زندہ ہے اس کی حیات ثابت ہو گئی بچے میں رونے کی قوت ہے یہ اس کی قوت ثابت ہو گئی سمجھ آ رہی بات بس اوقات بچہ اماں اماں بول رہا ہے تو اس کی بولنے کی قوت ثابت ہو گئی اس کو کہتے ہیں دلالت التزام یعنی اس سے لازم آتا ہے بچہ زندہ ہے بچہ انسان کا ہے بچہ قدرت رکھتا ہے بچہ بول سکتا ہے کلام کی قدرت رکھتا ہے یہ سب دلالتیں التزام کی دلالت کہہ ہیں تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں یہ ہے اللہ نے زمین و آسمان ساتھ ساتھ بنائے تاکہ تم جان لو کہ اللہ علیم اور قدیر ہے تو آپ اللہ خالق ہے تو خالق میں اللہ خالق ہے یہ مطابقت کی دلالت ہے خالق ہے تو وہ ذات بھی ہے صفت بھی ہے خالق ہونا کس کی صفت ہے اللہ کی ذات کی تو یہ اس کو شامل ہے یہ تضمن کی دلالت ہے اور جو خالق ہے وہ علیم اور قدیر بھی ہے یہ التزام کی دلالت ہے امام احمد بن حبر احمد اللہ علیہ کے زمانے کے فلسفی اور منطقی اور وہ علم الکلام والے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام مانو مگر ان کے اندر موجود صفات کا انکار کرو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف ان ناموں میں اللہ کی صفات موجود ہیں بلکہ وہ اکیلی ایک صفت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک ایک نام سے کئی کئی اور صفات بھی ثابت ہو رہی ہیں اب ایک ذات خالق ہے خالق ہے تو اس کا مطلب اس میں قوت بھی ہے تبھی تو بناتا ہے نا قوت کے بغیر بنا سکتا ہے خالق ہے تو حی القیوم بھی ہے جو خالق ہو اور زندہ نہ ہو بنا سکتا ہے تو خالق ہے کمانا اللہ حی ہیلقیم بھی ہوا دیکھے بغیر بنا سکتا ہے تو اللہ تعالی بصیر بھی ہوا علم کے بغیر معلوم نہیں کیسے بناتے ہیں تو بنا سکتا ہے نہیں تو علیم بھی ہوا طاقت کے بغیر نہیں بنا سکتا تو قدیر بھی ہوا تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ دلالت اسماء اللہ تعالی اعلیٰ تھی و صفات ہی تکون بالمطابقی و تضمن ہونے والی انتظام اللہ تعالی کی اللہ کے ناموں کی دلالت اپنی صفت پر وہ ہر لحاظ سے ہوگی مطابقت کے حساب سے بھی تدمن کے حساب سے بھی اور التظام کے حساب سے بھی مثال دوبارہ سمجھ لیں جیسے ایک بچہ رو رہا ہے اماں اماں کہہ رہا ہے تو بچہ رو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے یہ اس کے مطابقت کی دلالت ہے اور بچہ وہاں انسان کا بچہ موجود ہے جو رو رہا ہے تو آواز کسی بچے سے نکل رہی ہے وہ بچہ اس کی آواز سے بیٹا ہونا ثابت نہیں ہو رہا وہ تو آواز ہے لیکن اس میں شامل ہے کہ وہ بچہ بھی ہے وہ یہ تدمن کی دلالت ہے پھر بچہ بول سکتا ہے طاقت رکھتا ہے زندگی رکھتا ہے کلام کی طاقت رکھتا ہے یہ سب اس کی صفات التزام کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے اس سے لازم ہوتا ہے اس کی آواز نکلنے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے وہ بولتا بھی ہے قدرت بھی رکھتا ہے یہ اسی طرح رب ربعت جلال کے جو نام ہیں اللہ تبارکہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں سے نہ صرف وہ صفت ثابت ہوتی ہے جو مطابقت کے حساب سے اس میں موجود ہے بلکہ تضمن اور التظام کے حساب سے اور صفات بھی ثابت ہوتی ہیں مثلا اللہ تبارہ کا وطارہ بصیر ہے لئی سک مسلی شعیع اللہ جیسا کوئی نہیں وہ سمیع البصیر اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے تو یہ سمیع اور بصیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے یہ مطابقت ہو گئی اور جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ رب ہے وہ ذات ہے یہ تضمن ہو گیا اور جو دیکھتا سنتا ہے وہ زندہ بھی ہے حی اور قیوم بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے بولنے کی قوت رکھتا ہے سننے کی قدرت رکھتا ہے دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے تو یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی التظام کے ساتھ تمام جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں ان سے اگلی صفات اللہ تعالیٰ کی ثابت ہوتی ہیں باقی ہند افغانستان میں جو میجورٹی ہے سنیوں کی تقریباً اسی فیصد ملک کا جو ہے وہ مولوی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں یہ کوئی پرانی گھسی پٹی بات نہیں میں نے نوائے وقت کے کالم میں پڑھا وہ نور بصیرت کے نام سے ایک لکھتا ہے تو ایک لکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفتیں مانتے ہیں باقی سب کا انکار کرتے ہیں تو یہ آج کی بات ہے یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے آج کا مطلب دور حاضر کی بات ہے ماتوریدی اور اشعری یہ دو فرقے ہیں پاک و ہند افغانستان میں جو موجود ہیں یہاں پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اقرار کرتے ہیں وہ ساتھ کون سی مانتے ہیں ساتھ بھی پوری نہیں ہے وہ چھ ہی ہیں کلام نفسی مانتے ہیں جس کا معنی وہ کلام نہیں جو ہم مانتے ہیں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ میں نے خود بنائی ہے مثال یہ کہیں آئی انہوں نے نہیں بیان کی کہ اگر آپ سو رہے ہوں اور دو طالب علموں کے دو جوانوں کے لڑنے کی وعدیں اونچی چیوازیں وعد ایک دوسرے کو اونچی آواز کے ساتھ غصے کے ساتھ بول رہے ہیں تو آپ اٹھیں اور آپ اٹھ کر ان کو ڈانٹیں اور منع کریں کہ لڑو مت اتنا کام کرنے کے لیے جتنی صفات چاہیے اتنی وہ اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں باقی کا انکار کرتے ہیں مثلا پہلی صفت آپ زندہ تھے تو آپ کو سنا تو زندگی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پھر آپ کو آواز آئی آپ نے سنی تو سماعت اللہ کی مانتے ہیں پھر آپ نے اٹھنے کا ارادہ کیا کہ میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے باہر تو ارادہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پھر آپ ہمت کر کے اٹھے تو قوت مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں پھر آپ نے اٹھ کر دیکھا کیا ماجرا ہے دو لڑ رہے ہیں اچھا تو آپ کا دیکھنا تو بصارت اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں پھر آپ نے ان کو ڈانٹ کر کہا اور شور نہیں کرو تو وہ آپ کی کلام مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کلام نفسی ہے اور وہ ایک بار ہے بار بار نہیں ہے اللہ جب چاہے نہیں بول سکتا وہ ایک ہی بار بول دیا جو بول دیا تو وہ بھی گویا انکار ہی کی ایک شکل ہے نواز بلّہ تو یہ آج کے مولوی جتنے بھی آپ کے محلے میں رہتے ہیں ان کو اپنے عقیدے کا معلوم نہیں لیکن ان کے بڑوں کو جو ان کے زیادہ گہرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ صرف سات صفات کو مانتے ہیں بلکہ چھ کو اور باقی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں قرآن کے ترجمہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے دیکھنا ہو تو آپ صفات والی آیات نکال کر دیکھ لو تبارک اللہ نیبے دہل ملک و علاق الشین قدیر پاک ہے وزاد جس کے جو سلفی ہوگا وہ کہے گا جس کے ہاتھ میں اللہ کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جو بدتی ہوگا وہ کہے گا جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے ہاتھ نہیں مانے گا اللہ کا انکار کرے گا ہاتھ کی تعویل قبضۂ قدرت اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نہیں مانے بولے ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے مطلب اللہ ثواب دیتا ہے اللہ کی محبت کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ عذاب دیتا ہے اس کا معنیٰ اللہ عذاب دیتا ہے اللہ کی ناپسندیدگی اللہ کا غصہ فبا او بے غذا بے من اللہ وہ اللہ کا غذب لے کر واپس گئے اللہ کے غذب کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اِن رقم تم تحب و اللہ فتب نہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انکار کرتے ہیں اللہ کی قلت کا انکار کرتے ہیں تمام آیتوں کی تعویل ان ساتھ کے اندر پر ہوتے ہیں سب کو ان ساتھ سراخوں سے گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جہاں آئے گا وہاں لکھیں گے ثواب کا ارادہ کرتا ہے ارادہ تو مانتے ہیں نا تو جو ترجمے تفسیروں میں جہاں آپ کو دیکھنا ہو کہ یہ ترجمہ کسی کہ کسی نے صحیح کیا یا غلط کیا تو آپ آیا صفات دیکھ لو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ماں منع آکان ما تو دیا اے ابلیس تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا اللہ عرش پہ مستوی ہے وہ کہیں گے عرش کی عرف عرش کا مالک ہوا اور رحمٰن العرش ہوا رحمان عرش پر بلند ہوا یہ تجمہ صحیح ہے وہ کہیں گے اللہ تو کہیں کسی جہت میں ہے ہی نہیں اللہ تو لام کا ہے بلند کیسے ہو گیا لہذا اللہ عرش کا مالک ہوا تو یہ آج بھی اسی مدع پر ہیں یہ سارے لوگ اللہ ان کو ہدایت کے تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی صفات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات موجود ہیں وہ ساری کی ساری ان کی دلالت نہ صرف ان ناموں کی دلالت اپنی صفات پر ہیں بلکہ اس صفت سے مزید اس کا لازمی نتیجہ کے طور پر اور بھی صفات ثابت ہوتی ہیں جیسے میں نے مثال دی اللہ قدیر ہے اور اللہ علیم ہے یہ ثابت ہوا اللہ خالق ہے ہونے سے خالق ہے تو قدیر اور علیم بھی ہوگا وہ جو خالق میں پیدا کرنے کی قوت ہے اس کو بھی نہیں مانتے اور ہم کہتے ہیں نہ صرف وہ مانو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لازمی نتیجہ ہے صفت کے ماننے کا وہ ساری بھی ماننی پڑیں گی کیونکہ قرآن حکیم کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین اور آسمان بنائے تاکہ تم جان لو کہ اللہ علیم اور قدیر ہے تو یہ قاعدہ ہے اس کے بعد اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں ان میں عقل نہیں چلتی اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں یعنی جو نام اللہ نے رکھ لیا اپنے وہی اللہ کے نام ہیں آپ اپنی طرف سے اللہ کے نام نہیں رکھ سکتے مثلا آپ اللہ کے فعل سے اللہ کا نام بنانا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے فعل سے اللہ کا نام بنانا شروع کر دیں یہ بالکل جائز نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بیان کر دیے وہی وہ اللہ کے نام ہیں اور جو اللہ نے بیان نہیں کیے وہ اللہ کے نام نہیں ہیں قرآن حکیم کے شروع میں جو لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں یہ سنن ترمدی کی روایت ہے جس میں جو روایت جو صحیح ہے وہ ان ناموں کے بغیر ہے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا پھر آگے جو نام 99 کون سے ہیں یہ مدرج ہیں مدرج سمجھتے ہو روایت میں کسی نے درج کر دیے کسی راوی نے خود تلاش کر کے وہاں ڈال دیے ہیں یہ روایت ترمزی شریف کی اس روایت میں 99 ناموں کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور وہی کسی نے پکڑ کر قرآن کے ساتھ لکھ دیے ہیں گویا ان کا مقام بھی اب وہی ہو گیا جو قرآن کا ہے حالانکہ وہ سارے کے سارے ثابت شدہ نہیں ہیں انشاءاللہ اس کتاب کی تعلیم کے دوران ہم وہ نام بیان کریں گے جو ثابت شدہ ہیں اور ان کا بھی تذکرہ کریں گے جو ثابت شدہ نہیں ہے تو کسی کی ذات سے نہ تو اس ذات کے نام کا معنی بیان کرنا پسند آتا ہے اس کو اور نہ ہی اس کے فعل سے نام بنانا پسند آتا ہے مثلا ایک آدمی کا نام عبدالعظیم ہے ہم کہیں اور بہت بڑے کے بندے ادھر آ معنی تو یہی بنتا ہے عبدالعظیم کا معنی بہت بڑا العظیم بہت بڑا عبد کا معنی بندہ بہت بڑے کے بندے ذرا تو یہ تو وہ تو ناراض ہو جائے گا یہ تم نے کیا کیا وہ گیا تیرے نام کے ترجمے تو کیا اور کیا کیا تو یہ غلط ہے تو اللہ تبارکا و تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کر کے اس کو نام بنا دینا عبد القبیر عبدالعلیم والے کے بندے ذرا یہ معنی تو درست ہے لیکن یہ اس کا نام نہیں ہو سکتا اس بندے کا نام وہی ہے جو اس کے والدین نے رکھا ہے عبدالعلیم اچھا عبد العلیم کو عبد القبیر بول دو اوے عبد القبیر ادھر آؤ کا نام عبد العلیم ہو وہ آئے گا ہاں نہیں آئے گا حالانکہ دونوں کا معنیٰ ایک ہے وہ کہہ تم آئے کیوں نہیں یہ تم نے مجھے بلایا ہی نہیں بولے تیرے نام کا تجمہ کر کے بلا رہا تھا نا میں عبد العلیم اور عبد القبیر علیم اور قبیر کا معنی ایک نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے عظیم اور کبیر کا معنی ایک ہوتا ہے عظیم بہت بڑا کبیر بہت بڑا تو عبد العظیم کو عبد القبیر کہہ کہ کے بلاؤ بولے تم آتے کیوں نہیں میں تیرے نام کا ترجمہ ہی تو کر رہا تھا تو اسی طرح اللہ تبارہ کا بتا رہا خالق مالک ہے اس کو کہو گاڈ او مائی گاڈ پھر کہو جی ترجمہ ہی تو کر رہا تھا اللہ تیرا کوئی رام رام کرے تو بولے ہم بھی تو وہ اللہ کے نام کا ترجمہ ہی کر رہے ہیں کوئی کہے یا خدا یا خدا یہ تو رب نے نام رکھا نہیں بولے تو اس کا ترجمہ کر رہا ہوں نا فارسی میں فارسی میں اسی کا تو ترجمہ کر رہا ہوں کوئی. تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں جو اللہ نے اپنے نام رکھ دیے قرآن و سنت میں بیان کر دیے اللہ کو ان کے ساتھ پکارا جائے نہ ان ناموں کا ترجمہ کر کے پکارا جائے اور نہ اللہ کے صفات سے نام بنا کر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کے ناموں کا ترجمہ کر کے پکارنا بھی ٹھیک نہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال کا نام بنا لینا مثلاً ایک آدمی لوہے کا کام کرتا ہے تو اس کا نام لوہار رکھ دو اور لوہار ادھر آ جوتے کا کام کرتا ہے موچی رکھ دو ارے موچی ادھر آ تو وہ تو ناپسند کرے گا اس بات کو وہ کہے گا میرا نام لے کر پکارو ہے ہاں نا ایک آدمی بہت سوتا ہو اس کا نام نومی رکھ دو ایک آدمی بہت دوڑتا ہو اس کا نام مجری مجری اس کا نام رکھ دو بہت بھاگتا ہے بھائی مسرے تو بہت کھاتا ہو تو اس کا نام اکول رکھ دو عقول فعول کشک ہے بہت پیٹو تو کسی کے فعل سے اس کا نام بنا دینا یہ نام مخلوق میں اچھا لگتا ہے نا خالق کے بارے میں اچھا ہے ایک بندہ گاڑی چلاتا ہے اس کا نام ڈرائیور رکھ دو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نام نام ہے کام کام ہے اب یہ جو ننانوے ناموں میں سے کتنے نام ایسے ہیں جو اللہ کے فعل سے بنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ فعل ہے اللہ وہ کام کرتا ہے لہذا وہ اس کا نام بنا دیا کہ اللہ کا نام ہے حالانکہ اللہ نے وہ اپنا نام کہیں بھی ثابت نہیں کیا اللہ تبارک و کاطالعہ فرماتے ہیں وجا عرب و کا والمال صفا اللہ اور فرشتے آئے اللہ اور فرشتے آئے تو آنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اللہ آتا ہے اسی طرح حلیم درون اللہ ان یاتیہ حم اللہ حفیظ منام کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں آئے اللہ آئے اللہ کا آنا یہ اللہ کا فعل ہے اب اس کا نام بنا دو آنے والا اللہ تعالی کا نام ہو گیا نعود بلّہ آنے والا یہ تو کوئی بات نہیں اللہ کے فعل سے اللہ کا نام بنا دینا اللہ فرما دے ہیں جو خوا دیں اللہ و ہوا اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ ان پر ان کا دھوکہ لٹاتا ہے تو اللہ کا نام رکھ سکتے ہو دھوکا لٹانے والا یہ تو کوئی بات نہ ہوگی تو اللہ تبارہ کا وطالعہ کے نام وہی ہیں جو اس نے خود رکھے ہیں یہ گوڑ چھوڑ اور خدا وغیرہ یہ اللہ کے نام نہیں ہو سکتے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ولی اللّہ لسمہ اور حسن فدر اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ رب کو پکارو اور جو نام تم نے رکھے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں جو اللہ کے نام تم نے رکھے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں وہ اچھے ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکارو وضر اللہدین الحد الفی اسماعی اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے نام ان میں کسی قسم کی عقل دوڑانے کی آسارائی کرنے سگری کبری ملانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ سارے توقیفی اللہ کی طرف سے ہیں جو نام اللہ نے رکھ دیے وہ اللہ کے نام ہیں اور جو اللہ نے نہیں بتائے آپ کو وہ اس نام کے ساتھ آپ اللہ کو نہیں پکار سکتے ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا چھٹا قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے آج کے سبق میں یہ آخری قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کوئی تعداد نہیں ایک طرف حدیث آتی ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام والی جو حدیث ہے وہ یہ ہے انََََََََََ اللّہ تسم و تسم و اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں من احساحہ دخل الجنہ جو ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا یاد کرنے کا معنی زبانی یاد کرنا بھی ہے ان ناموں کا معنی سمجھنا بھی ہے ان ناموں میں موجود اللہ کی صفات کا یقین اور ایمان کرنا بھی ہے ایمان لانا بھی ہے اور ان صفات کے تقاضے نبھانا بھی ہے کتنی باتیں کی میں نے اللہ کے ناموں کو یاد کرنا ان کا معنی سمجھنا ان کے اندر موجود صفت پر ایمان لانا اور اس کے اندر موجود صفات کے تقاضے پورے کرنا مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے العلیم اللہ علیم ہے تو اس کے اس کو یاد کرنا یاد کر لیا آپ نے اس کا معنی کیا ہے بہت علم والا معنی بھی آپ نے یاد کر لیا اس کے اندر صفت علم ہے ہم یہ کہیں کہ اللہ علیم ہے علم والا ہے یا نہیں یہ یہ نہیں کہہ سکتے بعض جگہوں وہ اللہ فرماتے ہیں کہ و غفور الرحیم اللہ غفور اور رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے کیا سمجھے غفور رحم کرنے والا ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں و رب و كالغفور تیرا رب غفور ہے رحمت والا ہے وہاں رب و غلغفور و الرحیم गफूर کہا ورب و غلغفور الرحیم یہ نہیں کہا کیا गफूर ورب و غلغفور ضروررحمہ تیرا رب غفور ہے رحمت والا ہے ثابت کیا کہ جہاں غفور الرحیم آیا ہے وہاں بھی معنی یہی ہے کہ اللہ بخشش والا ہے اور رحمت والا ہے اس کے اندر جو موجود صفت ہے اس کا ایمان لانا لازم ہے یہ ثابت کیا اللہ تعالی نے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنے کا معنیٰ ربعۃ الجلال علیہ کرام کا لفظ غفور ہے چلو یہی لے لو اس کو یاد کر لیا اس کا معنی کیا ہے عام طور پر اس کا ترجمہ بخشنے والا کیا جاتا ہے اصلی معنی اس کا ہے پردہ ڈالنے والا غفارہ ہمارا ہوتا ہے پردہ ڈالنا اسی سے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّہ مکہ تھا و اعلیٰ راسی آپ کے سر پر میگھ تھی میگ کا معنی خود وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ تھی آپ کے سر پر تو وہ ڈھانپنے والی چیز کو میگھ کہتے ہیں تو رب وغفور یہ غفور کا معنی ڈھانپنے والا عیبوں پر پردہ ڈالنے والا اللہ ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دے تو یہی معنی ستیر کا ہے تو ہم غفور کو یاد کریں اس کا معنی سمجھیں کہ یہ پردہ ڈالنے والا اس کا معنی ہے اس کے اندر جو پردہ ڈالنے کی صفت ہے ربیعت الجلال کی اس پر ایمان رکھیں اور اس کے تقاضے پورے کریں تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں کہ ہم پر امید ہو جائیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا جب اس کی صفت پردہ ڈالنا ہے تو پھر پر امید ہو جائیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا اللہ تبارک کا تعالی عزیز ذنتقام ہے اللہ بہت غالب انتقام والا ہے تو ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت غلبے والا قوت والی ذات ہے تو یہ اس کے معنی اور اس کے اندر صفت کا ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈریں گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈریں کب کب جائیں تھر تھر آ جائیں اس لیے کہ اللہ تبارک کا بہت غالب بھی ہے انتقام لینے والا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے انتقام لے اور ہمیں سزا دے اس لیے بعد آ جائے گناہوں سے نیکیاں کریں برائیوں سے بعد آ جائیں یہ اس نام کا تقادہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام اس کے اندر صفت اس پر ایمان لانا اس کو یاد کرنا معنی سمجھنا اور پھر اس کے اندر جو صفات ہیں ان کے تقاضے پورے کرنا یہ معنی ہے من آسٰا دخل الجنہ جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا یعنی نہیں کہ بات رٹ لو اور بات ختم ہو جائے معنی کا پتہ ہی نہ ہو اور اندر صفات کا وہ انکار کرنے والا آدمی ہو اور کہے جی مجھے جنت دے دو ایسا نہیں ہے بلکہ نام یاد کرے اس کے اندر صفت پر ایمان لائے اس کا معنی سمجھے اور اس کے تقاضے نبھائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا تو کہا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا تو ننانوے نام یہاں بیان نہیں کیے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں ترمز شریف میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ راوی کی طرف سے اضافہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیے ہیں تو اس کتاب کے مولف نے مختلف دلائل سے اللہ کے نام جمع کیے ہیں سو سے زیادہ وہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تو ایک روایت میں آ گیا کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں بے شمار نام ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو اس کے غم کو خوشی کے ساتھ بدل دیتا ہے کون سی دعا پڑھتا ہے اللّہ انی اب دکھا وبن و اب دیکھا وبن و امہ تیکا علم تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری بندی کا بیٹا ناصی عتی کا میرے ماتھے کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں معاذنفی یا حکم کا میری ذات میں تیرا حکم چلتا ہے عدل فی یا کا تیرے فیصلے میرے بارے میں عدل پر مبنی ہیں یہ تعریف رب کی کرنے کے بعد کیا کہتا ہے اسلو کا بالکل لسمن یا اللہ میں تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں بجائے اس کہ کے ایک ایک نام کا واسطہ دے کہاں میں تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں اسلو کا بے کل اسم اللہ کا تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں ہوا لکا جو نام تو نے اپنے رکھے سمعت اب ہینفس کا او انزل تحوفی کتاب کا یا وہ نام جو تو نے قرآن میں نازل کیے او علم تہو احد امن خلق کا یا اللہ وہ نام جو تو نے قرآن میں نازل نہیں کیے لیکن اپنے کسی محبوب بندے کو اپنے نام بتائے ہوں ہمیں بھی نہیں بتائے ان کا بھی واسطہ دیتا ہوں ابستر تبھی فی علم گئی بےند کا یا اللہ میں ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو آج تک تو نے کسی کو نہیں بتائے میں ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو آج تک تو نے کسی کو نہیں بتائے انتجال القرآن ربی بھی کہ میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے و نور اسد سینے کا نور بنا دے و جلا حزنی میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے و ظا بہ و غم اور میرے ہم اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے قرآن کو میں قرآن پڑھتا رہوں اور میرے غم دور رہیں اور میری مصیبتیں ختم رہیں تو یہ جو اتنی عظیم دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو خوشیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے تو اس حدیث میں ثابت ہوا کہ کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائے تو ثابت ہوا کہ ننانوے تو نہ ہوئے پھر بے شمار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میں سفارش کے لیے سارا سجدے میں رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے مجھے صنع کے کچھ کلمات سکھائے گا اس وقت اور میں ان کا واسطہ اللہ کو دوں گا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہوگا اور اللہ مجھے سفارش کرنے کی اجازت دے گا تو ثابت ہوا اس سے بھی کہ اللہ نے ساری حمد و ثنا کی کلمات ابھی نہیں بتائے کچھ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ننانوے نہیں بے شمار ہیں تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو بے شمار ہیں صفات تو بے شمار ہیں ان میں سے جو ننانوے کو یاد کر لے گا ان کے تقاضے پورے کرے گا ان کا معنی سمجھے گا ان پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اس کو جنت دے دے گا اس کی مثال یوں سمجھیں بخار شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نَ اللہ میں آت درجا آد اللہ علمجاہدین عفی اللہ اللہ تعالیٰ کے سو درجے ہیں جو اللہ نے مجاہد کے لیے تیار کیے ہیں اللہ کے لیے سو درجے ہیں جو اللہ نے کس کے لیے تیار کیے ہیں مجاہد کے لیے تیار کیے ہیں سو منزلہ ٹاور ہے جو اللہ نے مجاہد کے لیے تیار کیا ہے ماں بین درا جاتعینی ماں بین سمائے ولر اور ہر ایک منزل کا آپس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے سو منزلہ ٹاور مجاہد کے لیے تیار کیا ہے تو اس سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ نے اللہ کے پاس صرف سو منزلیں ہی ہیں یہ سمجھ آتی ہے حدیث سے کہ اللہ کے پاس سو سے زیادہ منزلیں نہیں ہیں مجاہد سے زیادہ اعلیٰ مقام ہوگا شہید کا ہے اور مجاہد اور شہید سے اعلیٰ مقام ہوگا اگر مجاہد شہید حافظ قرآن ہوا تو عالم دین ہوا تو اس سے اعلیٰ مقام ہوگا صحابہ کرام کا انبیاء کرام کا اس سے اعلیٰ مقام ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سو درجے ہیں جو مجاہد کے لیے بنائے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے پاس اس سے زیادہ درجے نہیں ایسے ہی اللہ کے ننانوے نام ہیں جو یاد کرے گا جنت میں جائے گا اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے اس سے زیادہ نام نہیں ہیں سمجھ آ سب کو تو یہ آج کے تین قاعدے تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے اور یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ جو ڈائریکٹ رب کی ذات سے متعلق ہے ایک آدمی پاکی پلیتی کے مسائل سمجھتا ہے یہ بھی بڑے ضروری ہیں غسل اور وضو کے مسائل سمجھتا ہے یہ بھی بڑے ضروری ہیں لیکن ایک آدمی رب کی ذات پر بحث کرتا ہے اس کی صفات کی بات کرتا ہے یہ اتنا عظیم موضوع ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے